دفعسل سل محمد الصطفی والا للی والا والا نوشمل صدق الله مولانا العزيز و بن الله As-salamu alaykum مدریا ردر مجام سدک مدیم مہربانی مجالس مجالس ایسی محبت اپنے تین ایمان گل دوستو مسلمان سب کی شاہی اور اگر یہ دو چیزاں مسلمان لکھ لکھ تو سمجھو دنیا آخ رکھ نو اپنی سولی سولی اگر بیٹھا تو سمجھو ہر نرم ہر اور عمل ایمان اور انسان ادو انسان بنتا ہے جدو اصلاح ورنہ ادا ڈنگر انسان فکر اور انسان ویسان ہا کوئی کمال اور نہ انسانیت ان انشاءاللہ اللہ بہت خزانہ ایسا گلا لے کے پہلا پہلے پہل تیز نہیں بنا ہونا انسانیت یاد رکھنا اپنا چار چار اللہ تعالی حق بھی پرکار دار جی میں مرک مل پیر پیرے کا نبی انسانیت انسانی وہ مرد میں نکتا ہے جہاں پر تمام انسانیت کے کمالات آ کر کمال آپ میں یار انسان اور میں یار انسان کامل آپ کی ذات ہے جنا مرضی حصیش جمین لگا جیسانی اس دنیا تے جن نظام گنے گانے انہوں نے آپ کا مبارک اور مصرور حیات یہ ایسا لا زمان جتنے نظام اٹھنگے نا اور حضرت آپ سرکار تو پوچھا آپ فرمایا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا نظام اللہ تعالیٰ ہر تباہ کر کے اپنے نبی کے نظام ایسا ت جنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک نظام دے غور کریں اور کائنات ت گور کرائنات باق نظام نامی ویکھے گان عزمت مستفا سمجھا جاؤ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ نظام کی عظمت نال ہی سمجھ آؤں دوستو حضور دے نظام مبارک دے دو جز نے ایک وقت جناب, جناب دے سامنے اتقادی جز بیان کرنا چاہوں کیونکہ عقیدہ ہی اصل بنیاد ہے گل سمجھا جی بندے دے دل پہلا ایک کھٹکا اور خیال اٹھتا ہے وہ خیال تو رگبت بنتی ہے ہرکت آنسان سے آزاد حرکت کرتے ہیں امل ہے ان خیال چنگا اٹھتا ہے چنگے کام کی ابھی رغبت پیدا ہوئی ہوئی تو بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے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 ہون جے خیال پیدا ہو جائے سینما اس جا تو بعد رغبت بنی رغبت تو بعد ارادہ بنیا ارادے نے اندر حرکت پیدا کی تھی جس مورانہ سٹیرنگ پھیرے پھیرا دسے اصل چیز کی ہوا اصل چیز وہ او اقیدا اور فکر اندر دے تحت عمل وجود چاہدہ اگر وہ فکر صحیح اور کامل گی تو عمل انسان دا ایک نہ ایک دن صحیح ہوا جی سائیں مڈ تو بیج ہی تو بیجی خراب نا تے فصل کدی صحیح نہیں ہوں فکر ہی جد پیڑی ہو جاوے اس واسطے گل سمجھا جی دا کم عمل خراب ہو کوئی بندہ بہڑے کم کرے نا کسی نال جھوٹ جا بولے آدھے پتا کی نے ہے بئیمان بندہ آخر کسے کی کوئی عزت لوٹ آدھے بڑا بئیمان آدمی بھائی او کم بھڑا کردا ایمان دی نفی کردے جاندے جی ہے بئیمان یہ مطلب اصل شہ ایمان ہے چنگے چے کام ہوسا دے جے لو جی بڑے ایمان آ جیے بڑے چنگے ایمان والا بندہ یہ مطلب یہ نکلے بھی اصل شاکی ایمان اور میں جناب دے ایمان دی اسلح واسطے آیا میرا اج کا موضوع ہی حفاظت ایمان ہے حفاظت ایمان کیوں اس واسطے کہ جس طرح اس زمانے چ مال اور دنیا دے سامان تے ڈاکے پہنتے نے زیادہ اس کو زیادہ ڈاکے اج دے مسلمان دسمان دمان پہ پہ اور بچاؤنا مشکل اس واسطے وے کہ ڈاکو خزر لباس چ ہوں جدو ڈاکو راہجن جڑا ہے وہ راہ بر لباس چ ہو بچارا جڑا ہے اس تو لوٹی دیر نہیں لگے گی کیونکہ اسے دھوکھا کھا پے گا سمجھے گا ہے راہ بر ہے وہ کون ڈاکو ہے تے ایمان دی پونجی اس بچانی ہے جن نے ڈاکو نمجھ لیا کہ یہ ڈاکو ہے اور اس کو دور رہنا دوجا ایمان نہیں بچا سکتا یاد رکھنا میری آپ یہ باریکی مومنٹ جدو سمجھ جائے گا تو اس نے اپنے ایمان کی دولت نچا لوگ یارو ساڈے کول عمل کی ہونا ہے سواہ ہونا وہ ایک ایمان والی دولت ہے یہ دنیا کو بچا کے لے چلیے وے تے محفوظ کر لئیے اس دنیا دے جہان نڈنا ہی چھنا ہاں اے تے چھڑنے چھڑنے. دنیا دی کتاب دے ہر تے لکھا ہے اس جہان تو پوچھ کر جی سفر اج اے سی دیا گھنا اے سی لگیا گڈیا چ لوگ سفر کر رہے ہیں تے کبلا اس سواری بی بھی ویک جس سواری نو چار پاوے لگے کھڑے نے وہ بھی روزانہ اپنا مسافروں چک کے لے جا رہی جے تے چار پاوے نے اتنے بندہ ستا ہوں چادر پائی ہوں ایک خاموش شہر دے اندر چھڑ کے آ جاندے نے اور ستے اتے نگاہ رکھ تتا اپنا ایمان بچ ورنہ اے دنیا دی چکا چوند چمک دی دمکتی نام شیطانی تہذیب اور ماحول یہ اکانو ایسا چونجیاد ہے پیا کہ بندے نو حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی حق نظر ہی نہیں آ رہا خدا دی قسم کر کے آنا <تصفح> کوئی پیر محلی شاہ گولڑ بھی تاجدار گولڑا فرما کئی ورلیاں موتی لے تری آپ سرکار بیٹھے سن غوث زمان غوث زمان تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ جنہ کی شان مبارک دال امیر سی شاہ صاحب کرما والے ضلع اکالے شریف والے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری جا رہے سن اپنے مرید دے فرماندے نے مرید مریدوں اج کائنات دا ہر ذرہ میرے علی شاہ دا ذکر پیا کر پوچھا ہزور کیوں فرمایا ہونا دا انہجرس شریف مرید ارد کردہ حضور سے مینو بھی سنا وہ کائنات دا ذرہ ذرہ کھے ذکر پیا دا دا سرکار نے سر دا بوٹا کھڑا سی انٹھ چڑ کے مرید کے کن نہ لایا ہر تیل چوال آ رہے سے حضرت پیر سید میرے لیے آپ سرکار د ملفوزات شریف چ ہے فرمایا زمانہ بہت نازک ہے ایمان کوئی لے جائے گا اگر توجہ فرماؤ گے جے ایمان نال کوئی محبت ہے تو چاہتے جی بھائی یہ دیوا چراغ ایمان والا قبر اندھیری چ ل جائیے تو پھر غور فرمایا جے تاکہ اے محفوظ ہو کے اصل لے چلیے نہ کا نفاظت ایمان اس دے لٹے جڑے نے ڈاکو گل سمجھی مال کما کے گھر رکھنا اے سوکھا ہے مال نو ناکو تو بچاونا بڑا ہو. تے تچاون والی گل ہے ہاں لکھ روپیہ کی کروڑ جو پیا تے لوٹ کے لائے جان کی فائدہ چڑانی ہو بچائی کھڑا ہوئے کام آ جائے گی وہ جن جنسی نہیں مان جسے لے آئے دکان فلس سے وہ جن سے نہیں مان جسے لے آئے دکان سے فون سے ملے گی عارف کو یہ قرآن کے ستاروں میں بلا اس ایمانی جنس لیند دے واسطے یہ کوئی گودام دے نہیں کھلے کھڑے سرکا سڑک سیمنٹ دے گودام ہیں کھاد دے گودام ہیں پر ایمان کے گودام دے کونی یہ لبڑی تے کسے فقیر کامل دے دروازے تو لبنا جی جی فقیر کامل کے درتے مٹے گا ایمان دا خزانہ اوے اوے لٹے گا اور غور نال روجیا جے ایمان قبول کرنا ایسو سوکھا ایمان نو ناکو تو بچانا بچا ایمان نو کافر او نہیں لٹتا جہا چا نا ہوگی ایمان نو منافق لوٹ سمجھ لگی کامان نہیں جیو مومن دا ایمان منافق لوٹ. کیوں یہ آستین کا سانپ ہے کچھ دا خنجرے مراد پتا نا لگن دے دس ایمان لے جا نبی پاک صاحب لولا صلاح علیہ وسلم نے فرمایا میں مینو اپنی امت چٹے ننگے چنگے تو خطرہ نہیں مینو مومنا تو خطرہ نہیں امت دے خطرہ تنافکا تو تو منافک منافک دی پچھان بڑی ہے تا کر کے ایمان ساڈا سڈا پیا ہے اے منافق جڑے نے نا یہ ملان کے روپ بھی ہین تے باؤ کے روپ دوسرے لفظ پاگ تے کمیس دے اندر بھی ہے پینٹ شرٹ دے شلوار بھی, بھی ہے گل سمجھ آئی نے نہ مرادیں کی پچھا اس واسطے اور رکھی جو کلمہ کھڑے نے اور ہر بندہ سمجھتا ہے بھائی یہ ہے, دے میں کو جو پڑی ہے. بیچارے دے نے تو مسلمان ویکو کلو چڑی گلا وہ لٹیلا یہ راہجن ڈاکو دی پچھان کر ایمان اپنا بچ جائے اللہ واہد شریک مولا ایمان دے لٹن والے دا اصل والا بیان فرمایا رب سونے دا قرآن پڑھ کے وے خیر شادر بنیا کم نلوین ال کتاب رو کم باد ایمان کم کا ذرا ذوق سبحان اللہ اللہ سونا ارشاد او ایمان والے او اگر تحتا کرو گے حکم منو گے اہل کتاب دے کسے گروہ جماعت دا یہود و یہو دی کسے جماعت دا کی کر گے یتو کم بہاد ایمان کم کافری ایمان تو بعد واپس کافر کر د گے اللہ کا سچا قرآن خدا کی قسم کر گیا نا اج لوگ نے یہ پرانی کتاب سمجھ کے لانتی نے چڑھ دتا مگر اس کتاب کا اعجاز ہر دور دن ان لگتا ہے جی ہونی پی اتر میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے قرآن ستنیا تو بچن دا دروازہ ہے فتنے بڑے آن گے مگر ان تو, تو محفوظ رہن دا دروازہ اللہ کا قرآن پر اللہ دا قرآن یاد رکھنا قرآن اللہ دے دو قسم دے جے کے قرآن ہے ایک رب سونے دا بول دا قرآن ہے جڑا بابا فرید ورگا ہے جنہ چر اس قرآن نو اس قرآن دلاوے کدی قرآن فیض نہیں دا تھی حدرت مولا علی مشکل کچھ آ ش خدا رضی اللہ تعالی نو جد جنگ جنگ فرما رہے سن خارجیاں دے نار خارجی کلما پڑنے والے سن ہاتھ قرآن فڑیا ہوا سی لوگوں آندے سن آؤ سڈے کو سڈے کول اللہ کا قرآن ہے مولا علی مشکل کشال سرکار نے فرمایا جڑا تسا قرآن وے او قرآن خاموش علی رب دا دا بول دول قرآن آخنا سبحان علی رب دا بول دولدا قرآن دا دا کیونکہ مولا علی سرکار نے قرآن دا رنگ ظاہر بھی باطن تے بھی چڑھایا ہوئے اللہ وحدہ وحد اولا شریک مولا سونے نے اپنی مخلوق دی ہدایت واسطے ایک قرآن رکھیا ہوئے ایک نبی سرکار دی اترہ تر آل رکھیے آل دا مانا اہل بیت دانا دا تسان سا سمجھنے آئے حدیث پاک کے نبی پاک نے فرمایا میں دو چیزاں تک چھڈ کے جا رہا ہاں ایک اللہ دا قرآن دوسری اہل بیت جے مضبوط پھڑو گے تے کدی گمراہ نہیں ہو گے آم لوگ نے اتنے اہل بیت تو مراد سید نے حالانکہ سالانکہ سر خالی مراد نہیں کیونکہ سی بگڑے پچھے چلیے شہدان دے سیدا جہنم لے جان آپ جدھر مرضی جان گے پر پچھلا تو ضرور جہنمی بنا جان گے یہ شہیدان نے کتوں جنت دینی ہے جہاں آپ ہی گمرہ ہو سدیس کا مانا پوچھنا ہی امام حکیم تمزی تو پوچھ آپ سرکار فرما نے اتے اہل بیت تو مراد نبی پاک سرکار دی امت دے عمل کرن والے درویش نے حضور سرکار دی امت دما با امل فقیر لوگ نے وہ جی جت لبن گے ان کے قرآن, ہوئے گا، او ہمیشہ قرآن دے نال ہوں خدا دی قسم کردیس کی کتاب اس ویک لو ایرا دی, دی کے بیت تو اتھے مراد کیے آقا اے نامدار نے کور حدیث اندر خود فرمایا کلو تکو آلی ہر پرہیزگار میری آل وی ہر پرہیزگار میری آلے حضرت سلمان فارسی حضور سرکار دی ملک فارس دہن والا پر حضور نے فرمایا سلمانو مل بی سلمان سڈ اہل بیتوں معلوم ہوا سلمان فارسی واگوں ہزور مدنی سکار اہل بیت اتنے اکنا سبحان اللہ بیت اور حدیث اتنے نبی پاک نے فرمایا فرمایا میرے زیادہ کریب وہار وہ جتھے بھی ہون گے میں محمد کے قریب ہو گے خدا دیا بندیا اللہ بہت شریق مولا سران نے تات کرو گے تات کرو گے تات کا من ہے حکم مننا اگر حکم منو گے کافراں من لذی ات ال کتاب اہل کتاب دے کسی گروہ جماعت کے دا حکم منو گے کی کرے یو کمبا دمان کم کافری ایمان تو بعد واپس کافر کر د گے اللہ دا قرآن سچ جاس شک رکھے دے ایمان خدا چی کسم کر کے آنگا اور فرما اس آیت مبارک آدی شانے نزول سن سنا دیا حضور سرکار جدو مدینہ جد مدینا پارکر تشریف لے آئے نے. سونے نبی سرکار دے دے مدینہ شریف مدینا شریفر دو قبیلے سن اتو نصارہ تو علاوہ ایک اوس سی دوسرا خزرج سی دونوں قبیلے مشرق سن پت پرست سن نبی پاک پا حضور ازوری خدمت نہ کی دولت ایمان لئی لو مسلمان ہو گئے یہ سن جڑے انسار صحابہ بنے نے اے حضور سرکار دے یار جڑے جہسار صحابہ بنے نے وچوں کچھ لوگ آؤس وچوں کچھ خضرج خزرج وچوں آپس بیٹھے نے ایک محفل کے شرارتی شرارتی یہدی نے بیٹھیا ایک کبھی لے آس یا خزرج والیا وڈیریا بہادری شیر چپڑے دوسرے نے سنیا اپنے وڈیا شیر بہادری شروع کر دیتے اسلام تو پہلو آسے سن ہزار بندے پرتے رہتے سن بے مقصد جدو اسلام آیا انہیں دلانوں جوڑ چڈیا اسلام آیا دلوں جوڑ دتا دل جوڑ اقوام دل وکرے وکرے نے میں اس لفظ سے حیران ہویا جہاں انہیں اقوام متحدہ بولے اسلام آخ قومہ صرف دو ہی نے قومان جی صرف یہاں قوم تو اقوام چ بنایا کئی قوما بنا کے اتنے لفظ لا چڈیا میخیا ظالمو پچھلا لفاز پہ دسدا ہے تسا تل پاڑی کڑے دل پاڑے نے تا اقوام بنایا ہر ملک والی قوم وکری چا بنائی پاکستان وکھری قوم عرب والیاں والیا عراق وکھری ایران وکری سعودیہ وکرا بمارا وکرے کر دیکھ کے جتھے کوئی بادشاہ پانچ مرلیاں دا بیٹھا ہے وکھری قوم کجر بن کے بہ رہا قوم ملک نال بندی قوم وطن بندی قوم ایمان بنتی قوم کال بن سے واسطے حیران ہونا, ہونا بے وقوف جو کہتے ہیں پاکستان زندہ بادستان عیسائی بھی ہے, ہے. منہ اس مسلے کا جڑا تھا یہ زندہ مستاخ رسول بھی بسا ملکری نے خدا بھی وسن رستاخیر بھیرزا بھی, بھی وساخت آخر ہے پاکستان زندہ بادستان کے بخ سارے کتے بلے آ جان گے آئی زندہ آخر ایسی اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد ہزور نو دعا دیں گے نو دعا دیں گے منہ سڑ جاوے اصا صرف دعا دے سکنے مدنی گلاما گورمنٹ ہے جڑا صرف آخر نام دار گلاما نو دعا شریف لیا دل جوڑا جوڑ جڑے دل نبی پاک نے جوڑے سنگور فرما یہودی شرارتی بیٹھے ان لڑائیاں دا شیر چپڑیا اندر نفس اٹھنا شروع ہو گیا ادھر بھی شیر پڑے, پڑے. ادھر دو فخر کردیا کر کردیا لڑائی تے بت پہنچی ادھر بھی دانگ سوٹے نکل آئے بھی ڈانگ سوٹے نکل صحابہ کرام او جماعتوں بندے جہلے بہت سن لللتے ایک بندہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب دی بارگاہ پہ سونے تشریف لایا والے فرمایا سمان لگ جہلیت جے گلا کر برادری دیا بہادری پچھلیاں بیان کر دے جے لڑائیاں دے شیر پہ پڑے جے یہ جہلیت دیا اللہ سونا کا دین اسلام تے تین کرن دی اجازت نہیں دب سونا عمل تے تین کرن دی اجازت دینا اکرم کم تم رب فرما رب دزدیک عزت والا جا جہیزگار ہوا ہاں مولا ہے کہنا رنگ ویکد نہ گرا در دری ویکد نہ کد کاٹ ویکد نہ علاقہ بولی دائی مولا دائی اپنی ذات تو ڈرن والا تکے والا دل ویخ دار دسو فکیر نہیں دے سیت کائنات پہ سید کیوں ہاتھ بندی کڑے رب دسنا چاہتے سیاد ارے قوم برادری نہیں دیکھنی, دیکھنی جو ساڈے محبوب کا خدم کیشک دے رہا پٹانٹان سلتا چلتے مسلمان بیو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 جب دنیا سے ایمان کی دولت بچا کر لے جاتا ہے سونے <سوڑیا> اسی <سوڑیا> واسطے خدا کی قسم دو برا گزرے گک نام ربی بن ہراش حرا، ایک دا نام ربی بن ہراشی حضور سی سرکار دے صحابہ دے زمانے ہوئے نے قسم کھدی سی جنا چر دنیا پتا نہیں لگے گا اسان بخشے ہوئے ہیں ان چر مسکراو نہیں ہسنا نہیں کھلنا نہیں جنا چر پتا نہ لگے رب ریلی ہو گیا ہے خدا دی قسم کر کے آنا ایک برا بھی فوت ہو گیا مثال فرما گیا دوسرا غسل دے دین دیا میت دی میت نٹے پا جائے گرسل دگا ہے کے رہا ہے منہ مسکرا کے دیا مسکرا کے پھر سو گیا پوچھیا یارو کیسا دون براہواں قسم سی جنا چی نہیں ہونا چی جے آن کے خوشخبری دے دیں جنتی آؤ اپنا مقام جنت ویچ لے میرے براہ نے <حسن> <تصفح> ایمان کی دولت جدو بچا کے لئے گل پہنچی اما عائشہ سیک میری امتر بندے ایسے حال ول والقبور کتاب تسکرا امام قرطبی حدیث کتاباں پر ایمان نو نہیں ایمان دا حساب بھی کسی نہیں لایا اندر ایمان اندر کالا سیاہ ہوا پیا وے ایمان نکل گیا وے ہسن دور فخر ناستے زور میں خان میں میں ملک میں چوبری میں سونے بولا گل غور اے برادریاں جسم دیاں نہیں روح دیاں نہیں خیال اے دسو جہیا روح لے آسمان تو تھلے نہیں آئی وہ خان نے नहीं।, नहीं? नहीं, नहीं लगनी गल नहीं तो मैं लगी बिरादरी ओना चरना बिरादरी एदा मतलब है बिरादरी जिसमें इस मिट्टी ते एस आपने मादी, मादी जिसम से निगाह रखर करने आला पहला शख्स रिलीज हो बईमान आख्या मैं चंगा वह आदम आदमे وجہ میں بنیا چنگی شہدے اگ تو بنیادی معلوم ہوا پہلے ماڈی شہر فخر کرنے والا کون ہے جڑا فخر اس نام مراد برادری برادری لگے است نام مراد تباہی کھڑے ہیں بنا برادری والے بھی سابت ہوتی ہے راجپوت بیٹھے سنپا دیکھتے آپ فخر پکڑا دوسرے آدم کون سا آدم دوسرا یہ راجپوت سی آدم راجپوت سی آ لگتا ہے تاکہ فخر گرور ادر آئے اور راجپوت سمجھ بھی باقی ایسا وہ بلاوا وا جی من جنوفا کوئی تاریف زدی ہو منا تعریف نہیں مدنی محبوب سرکار دے حق نو من لینا تاریف ایہلیت دیا گلا اس سا منتقل ہو گئی اور غور فرما واپس دے اندر لڑتے نے سرکار آ گئے مدنی تاجدار آ گئے سرکار نے فرمایا خبردار ادھر حضور سرکار چپ کرا رہے ہیں رب دا قرآن اتریا مولا کہنا اتنے فرمایا, فرمایا من او ایمان والو انتو فریقا من بیٹھے عیسائی بیٹھے جے, جے وچوں کسے دی جماعت گروہ دے اگر حکم نو گے کی کرے یار تم با دان کم کا ایمان تو بعد پھر واپس کافر اور مقام پہ سن تو موہم انملا مشرے اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو تم پکے مشرک مشرے کرکام تیر بنے فرمائے کیوں? سنو ایک کے عبادت رب طاعت رب عبادت بھی غیر دی نہیں طاعت بھی رب جائز عبادت رب اگے جکنا خدا سمجھ کے سمجھ لگا ہے رب سونے کے حکم ن اللہ ہے عبادت بھی میری کرو چیز نہیں دبادت رب قرآن فرماؤں فرمایا فاغ مخلسی اللہ, مخلصین اللہ الدین ولو کر مان والو اللہ دی عبادت کرو دین نو خالص کر کے خالص کر کے ملاوٹ نہ دے اندر کی مطلب جو میں عبادت میری کر دے دات بھی میری کرا جے ایس مقام تے تب اللہ سونے نے دسیا عبادت نو خالص کیتا جائے کس طرح تات بھی رب دی کی عبادت بھی رب سونے دی اس مقام اللہ نے فرمایا گھر یہ سارا گروہ دی گل منو گے کافر کر دے تیسرے مقام ترمایا اگر کرو گے پکے مشرق خدا کی شریف مولا سونے نے یہاں آیا سانو دس کوفر کا اصل مبدا کتوں آنا جی کتوں تافر کیا جائے گا کوفر کی تات کافر ہونا کافر کافر بننا واپس کافر کر دینگے خدا دے بندے کور فرما ایمان محفوظ وہ منٹ ادو ہی لوگ جدو عبادت بھی اللہ دی ہوئے, تے حکم بھی سونے رب کا منیا جاوے علم عبادت ہے علم عبادت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علم و دین ان الدین علم دین ہے اور نماز دین ہے فنو امن تھا خدون دین اکم خوب دیکھو اپنا دین کس لے رہا ہے ایسے واسطے گل سمجھا جے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 نماز نماز پڑھا بد عقیدہ نہیں ہو سکتا پڑھا بھی بد عقیدہ بد عمل ہے دونوں نو کٹے رکھے علم ہی بدل اس کافر کی اتحرام میری گلو نہیں سمجھا علم تعلیم میں مداخلت کافروں کی حرام دوسرے نمبر پر سیاست سیاست ہماری عبادت ہے سیاست مسلمان کی نسب مقرر کرنا امت پر واجب نبی دا حکم ہوں یعنی اے شریعت احکام حکم جویں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 پرہیزگار کٹے ہو کے بادشاہ سارے اندھا جائے گا. سارے چور چکے کٹے کر کے بادشاہ چننا لچے کمینے نے کٹے کر کے بادشاہ چننا کوٹے دیا کنجری نا کر کے بادشاہ چننا یہ کام یہودیوں کا ہے تے نبی سرکار صحاب والے کٹے کر کے بادشاہ گل نہیں ہر شریف کمینے سارے کھوتے کوڑے کٹے کر لو رلا کے تے بادشاہ چن طریقہ کہ بولو بولو تے خاص مندے, خاص بندے خاص دار, دار, قوت رکھنے سات ہو سو سا ہو, ہو بادشاہ چنن باقی سارے چپ کر کے بادشاہ ملنا اے طریقہ کہ صاحک اپنا بادشاہ سی اکبر سرکار چنیا ایسا بادشاہ چنے جائے جہاں نبی باغ کا نائب بنے اللہ دتاب خدا دی مخلوق دے اتے بادشاہ ہی کرے اپنا حکم نہ چلاوے ایسی سیاست اتنا عظیم عبادت ہے یہ عبادت بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے انہیں بنی اسرائیل کا نتسوس اور مو لمبے آنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے یہ سیاست صدیق اکبر فرمائی یہ سیاست فاروق کے آدم فرمائی یہ سیاست حضرت اسمان نے سیاست حضرت مولا علی فرمائی اے سیاست حضرت اے امام حسن فرمائی. اے سیاست حضرت فرمائی. جدو واری آئی یزید یزید ایس عبادت قابل یزید نہیں ایس عبادت کے قابل یزید مولا حسین اٹھ پائے بولو تو صحیح ہوں گل میں لیا میدان گلتے توجہ رکھ پڑ گیا بن سیاست اتنا عظیم عبادت ہے جس میں کلمہ پکنے والا مداخلت نہیں کسی کافر کیسے جائز ہو سکتا اگر تُسا کافر کی سیاست میں مداخلت کو کیا سمجھتے ہو میں کہتا ہوں پھر امام حسین کو باغی سمجھو امام حسین کو نعوذ باللہ احمد شریعت کے خلاف چلنے والا سمجھو اگر امام حسین نے شدید کی سیاست میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا مسلمان کسی کافر کی مداخلت کو برداشت نہیں کر سیاست ایڈیوڈی امام پر ہو گئے <tomfe gaat> <tomfe unquote> تو نبی سرکار دے تخت ولیاں شان ستہ والی شاندار میرے کملی والے سرکار نے فرمایا توجہ فرما مدنی محبوب سرکار چادر مبارک لے کے لیٹے نے صحابہ کرام نے تکچال کا ذکر کیتا تک چال تذکرہ شروع فرمایا حضور سرکار چادر مبارک متار کے بہ گئے چہرہ مبارک لال مت چچال ہزور دراطہ کملی والے آڑے نے جہچال وڈے تچال نے فرمایا المدل والے بادشاہ میری امت دا بہتا نقصان خدا دے آ سیاست بھی مسلمان کافر مداخلت برداشت اگر کرے گا تے مشرق بنے گا پھر عبادت اے نماز بھی پڑھے رکھ روزہ بھی کرے اے حج بھی کرے اے زکات بھی کرے ہر شہ اٹھا کے منہ رب مار دب فرما ظالماں خیران کی کھلاویں عبادت میری پیا کرناویں تینو پتہ نہیں غیر عبادت جویں گوارا نہیں کرتے غیر بھی گوارا اس واسطے سدھی کے اکبر ایمان نال دسوئے صدیق دی صداقت کوئی ہے شخص چلو ایک لطیفہ بھی سنا دیا صدیق پاک دا نام جو آیا ہے صدیق دے صادق سدیق فرق کی کئی بے وقوف بیان کرتے صادق وہ ہوتا ہے جیسے واقعہ ہوا ہو ویسے بیان کر دے اور صدیق وہ ہوتا ہے جیسے بیان کر دے واقعہ ویسا ہو جائے یہ فرق ہے جہاں گل سچی کرے سی کون قول بھی سچا فول بھی سچا دل دا حال بھی سچا جو آخو نا تینے جی سچیاں اور اور دے فرمایا اگر میں رسول اللہ کی تادری کرنی کی تھی اگر میں حضور سرکار دے رستے تو ہٹ ان سکھ تو ٹیڑھا ہو جا سکے حضرت فاروق آدم بادشاہی جد سنبھالی ممبر دے کلوتے نے فاروق کے آدم فرما نے یار اگر میں رسول اللہ دے طریقے تو ہٹ جا دسو کی کرو گے آجا, آجا. آجا. سیاست کرنے والے یہ ہوم عوام ہو سنو پارو کے آدم نے فرمایا اگر میں رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ جاؤں کیا کرو گے بندے تلوار لے کے اٹھ کلو گے انہیں آخیا کیا کروں گے تیرا سر وڈ کے سٹ گیا ہر رب رسول دے حکم دے مطابق نبی صحیح ہیں مخلوق دی گل مننا اللہ فرمانی پیو ہوئی ہوس کی گل رب رسو اللہ دے دین دے اندر دی ناجائز مداخلت ہو سکتی تو تین چیزاں سائیں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 تیسرے نمبر پر تین آسف آسف یزید آسف جیسے, جیسے, جیسے, جیسے بدکار کی بھی مداخلت جائز دوسرے نمبر تے تعلیم عبادت بہت بڑی اس دی. میں کسی کافر کی مداخلت جائز نہیں تیسرے نمبر پر تین دین دے دی اندر بھی کسے دی مداخلت جائز کسے کافر دی مداخلت جائز کافر دی کافرا جائز جے نہ جان تین چیزوں کر مشرے کی بنتے جان گے ایمان ختم ہندو جاوے گا خدا دیا بندے گا اور فرما محض دنیاوی تجارتی تعلقات کافر نال رکھنے جائز نے دنیاوی تجارتی تعلقات کافرا لال رکھنے جائد نے جس شرتے مرسا بھی تین نقصان نہ پہنچے اگر پہنچے گا تے او تعلق بھی رکھنا حرام ہو جاوے گا جدید نہیں مکتوبات دے اندر اگر جاوے کافرال بیٹھنا پھر دنیا تے انج بیٹھو جی بندہ بیت الخلا بیٹھ د لٹرین جو بند بہتا ہوا شو وقت پیا ہو جان چی نکل واسطے دنیاوی تعلق تجارت واسطے بیٹھو جان چھوٹے مار پرکاری سمجھ نہیں آئی جا رہی حضرت مجدانی رحمت اللہ ہوں قبلہ کیا ختم کرتا ہے نماز پڑ لیا کر روزہ رکھ لیا کروزہ اص امریک گرفتار کرا گے آ جاؤ کھجور اصا پیک کر کے دیا گے मसद सांपा देंगे पर की कर एबात दो चार अपने रब दियां करीम भी साझी दीन भी बाकी का सा मर्जी के मुताबिक रख नि शादिया कारोबार जिंदगी दे मामला سارا دے رکھ نماز پڑھ مسجد دے مانگے امریکہ بیٹھ بھی مسجد ہے برطانیہ بیٹھ بھی مسجد ہیں پر اقبال فرما میں جو پیرس دے اندر پیرس ایک مسجد ویکھی بڑی خوبصورت اقبال آد میں میں بول اٹھیا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 حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ سازوں نے آندہ ہے مسجد ہی نہیں کلندر د فتو تو ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفی یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا تری حرم نہیں ہے فرنگی کرشم بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بتانا آخنا سب اے ہوں میرے خیال میں شیر تم پر لنگ سر ایک عظیم سیر پانی اور پانی تارے دینا دے میں لندن مسجد دھی کروڑے روپے دی قیمتی بنی بن سبنیا ٹائل پتھر لگے میں مسجد نہیں لگی بت خانہ لگے کیوں آڈے شکل مسجد آگے پر نہ مراد بچ حق بوان دی اجازت کہنا ہے ہوئے خان خدا خدا قرآن بھی پورے پہن دی اجازت نہ ہو مسجد کہی ہے سنو اوتے بھی مسجد عبادت پا لیکن اتے قانون کہ بولو بولو, بولو بولو بولو قانون بھی ایڈا ہے اگر باپ نے باپ نے نے اپنی لڑکی نوں ننگیا ہو کے بازار جان تو روکیا ہے نیت یہ نہ جائیں تو دو سال بابے ہور نے اندر ہو جانا ہے अपनी धी को अगू धी चगी हो अबा तू आप बेहया बनी मुकाल मलन ले आया मोन कुटी ची पाकिस्तानी बचती इज्जत तू इत बचा मा ना मुरादा جی بھا سیک پاکستان پہ سڑے آیا ادا دسم اگلی دہار علی پور میں فون کی یونا نجران استاد آ علاقے چ قانون رنا نال نکاح کریں مرد مردے رہائش نیشنلٹی نیشنلٹی رہائش اسی کو ملتی ہے جو اس قانون کے ساتھ اتفاق رکھتا میں کچھ والا پیر تو مول بھی گے گئے کھڑے مہین مونج پوٹی چلا اڈو زلفیا زلفیا نکاح ادو کلین شمان نال دسو دیکھو رابطے نہیں فرما اگر کافروں کی ادو نصارہ کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو کیا کر دیں گے واہ واہ رابع تر قرآن, دے بولن تو قرآن, دے. قرآن تے ہوں قرآن کو سمجھ والے چلن والے دنیا دے نقشے بدل حافظ قرآن ہیں پر محافظ قرآن نہیں ہافز تھان تھوڑے محافظ مولا حسین آفس دے پہ قرآن پہ انی دا ککھ نہ رہے آخ قرآن کا دا دمن دا چڈنا آخنا سبحان اللہ غور فرماؤ اکان سیاست بھی کافرانی تعلیم بھی نہ جان کٹے بہت پامے کچھ جو مردی کرن پایں جسل ترقی کا خیال پوے کچھ ہوں اتنا بڑی دور دی گال ہے یورپی ممالک اذان بھی اتلے سپی کر دے سی پتا اذان بھی اتلے سپیكر وش وش بانگا تاکہ رب پاک دی چار دیواری تو باہر نہ منہ مدینے کا دا تاجدار کابے کی چت بلال ہوں لانتے قانون جو رکھا قانون خدا دے پر ہر پاسو کبالا تین تھا بڑی چی اندر پیشہ رہی ہی نہیں ہوں رے سجدے کر اکبال کلندر لاہوری بولیا جو میں سربر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سیاح لگی صدا جو میں سربر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سیاح لگی سدا تیرا دل تو ہے نماز تجھے کیا ملے گا نماز میں نہیں کی بولا زیادہ مسجد نبی شہید کیا نبی نشان رب کو مسجدہ زیادہ نہیں چاہیے رب کو مومن چاہیے نبی صحیح فرمائے جو ہے ساری روئے ادیس مو جمس مو جمے اوسط تبرانی شریف تھی نبی صحیح فرمائے مینارے وتے مسجدہ کیا مسجد مسجدہ نمازی حوصل پر ہدایت تو خالی ہو سکے ہدایت تو خالی ہو سن جو ہدایت تو آپ خالی جو رابع سجدہ سر دے فکر سر میڈو تھکا تو دل بھی عبادت بھی میڈی کر سیاست بھی میڈی کر دین دی میڈا رکھ کاروبار بھی میڈی شریعت مطابق ہرا سارے قرآن شریعت مطابق تیری بھی سارے قرآن کے مطابق ہو ساگے میرے سیدنا فاروق اعظم سرکار کے دور چی دیا تک حکومت لوگ زبان بھی پئی نہیں رہتی اچھی دنیا تے زبان بھی عربی چلا دیتی انٹرنیشنل زبان کے ریگریزی ہوں میرے انٹرنیشنل کے کہ اس کوئی حوالہ نہیں فارسی والے کو سارے کو عربی تلے دیں گے ایک کتاب ہے مشہور انہیں مقدم آئی عربی اندر مقدم آئے اپنے خلطو یہ لکھ دبی یار دنیا تے دین چڑھے جن رنگ چڑھے دے کے محمدی رنگ چڑھے دے گئے لاسر پگو کمیس یہ سلوار یا چادر چادر شلوار, جادر، جادر نبی شلوار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پائی فتح الباری شرا بخاری بخاری رب کو جو کپڑا پسند آئے نا ابراہیم ادا پسند آئیے کیا متعلق تاجدار اولو ابراہیم سب تو پہلے اٹھنے نہ بندے رب جائے کپڑے پہلے پو سیم یعنی نبی سی تو نبی سی کا ہر گال پہلا نمبر آپ تو پوچھے نمبر تے رب جائیں کو پوشاک پمامنی ہے نا وہ کون ہو سن کیوں ابراہیما تے پر دیتے شرم حیاء والا لباس جڑا سلوار کٹھی ہے نا یہ ساکوڑا دھی پسند دائیے ایک آجیسا جی میں میڈے انسانے کو حیاء والے لباسے چے دنیا ہے تعلق ہیں جی. قدم تک دیا سو سب تو پہلے آ چار یار سبحان اللہ سا. تو سو نظری اسلامی سی قانون میں اللہ دے قرآن دا سی کے سہا گرانت میں تاریخ تاریخ ہجری تاریخ بنے ہیں یہ دیکھو بڑی تاریخ پرانی ہجری ہے یا عیسوی ہے عیسوی دو ہزار کتنا ہوں چودہ سو ہی محرم کنے تھی رہی. سارے سال مہینے تو محرم تو مراد دوگلا مسلوئی جی میں تمفرا مچھی نہیں ہوں اگو پکڑو پلدی پچھو پکڑو ہلدی ہے جب نہ مراد ہی کدی بانگ نہیں پڑی گسا سوا پتہ لگے نر نہیں نال سر بھی ہے سر ایمان لال سوبھا سا دے دیسی کپڑ رات آتوں سے چورے چارمی مارے سارا گور مراد پچھو جانے جو کوئی جنس کوئی اگریز فارم ہوں مرضی تھی تربیت ہوں مرضی تھی سفیٹ ہوں مرضی سفیٹ دیسی مرغ کے چھ مہینے بانگ نہیں بھر دستا رنگ میں فارم چل کڑی وہ ملا ہو پر پیر ہو بانگ نہ پڑا حق وہ کنگا دان بابا جی نے روزہ رکھا ہوا چپ تھا اصل تا کلندر لاہوری بولے گلا تو کھوٹ دیا تیرا گلا تو اہل مدرسہ نے تیرا گلا کو گھوٹ دیا اہل نے تیرا ترا سے آئے سدا الہ الہ الہ الہ ل ال می دے پیر زبان تے چپ دی موہر کیوں نہیں بھٹا با میرے بابا فرید وانگو ہو. اے یہ میرے علی شا گول وگو <تصفح> <تصفح> وت بولے ہا, گلہ جو کھلیا کڑائی ہونی جڑا جہاں کافر فارم تو حکم تابے داری آزاد دے نگاہ مبارک تیار تھئی اور ہاکی مزہ چار سٹی نام یار دے نا دی ملے مل چوٹا لے لیے پیسہ سبحان اللہ اللہ اکبر تھی ابراہیم خشک سالی چاہتے نے کچہری پہنچ گئے کر خدا من ملا کیا کرے گا ابراہیم خدا دلو ہے زندگی موت ایک قیدی سزا ہے موت دا کٹ تو چھوڑ ایک بندے کو پکڑ دے علیہ السلام کا حل سمجھ کوئی انگریز سکولی فارمت پلیا نہ آزاد بندہ نا رب وہ ہے سے سورج چڑھاتا ہے کا ضرور کرتا ہے چھپاتا ہے تب خدا پہ تو الٹ کر تگلش پڑھی نہیں تٹا دے کو اپنا اور سجدہ ماتا کیوں دے پھر وہ ابراہیم یار انگریز سن یار خدا خدم لا ابراہیم خلیلا. ابراہیم مورتا کنڈ تک آٹا کیا تیرا رگڑا رستے سوچے نے گھر والے کیا تسلی تو دے کی تسلی کی می خیال چپے ریت درکا چیڈے دے جا سکے گھر بنڈے ریت کا بور چی ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਤੇਹ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਕਦੀ ਹੈ ਫਰਮਿੰਦਰ ਅੱਜਾ ਕਿਥੂ ਆਏ ਅਰ ਗਰਮਨ ਸੇ ਸੁਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੇ ਫਰਮਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤਰੇਤ ਭਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਘਰ ਆ ਲੈ ریت भर رہی ہوں ریت کو اچھا اچھا بڑھائی خلاف نمرود کہتا تھا سچتا میرا کرو اور امریکہ کہتا ہے سیاست میری معاملات میرے تعلیم میری یہ تمام اطاط میری کرو مسجد میں ڈال دیتا ہوں عبادت خدا کی کرو قوم مشرق ہو گئی خدا کی ایمان تو فارغ ہو بیٹھے مومن وہ ہے عبادت خدا کی کرے داد بھی خدا کی کرے جیسے مستفا نے فرمایا ہے مستفا کی خدا کی فرق نہ میرے رسول دا حکم من ختم کرنے کی نام مراد مبدا جو پہلی بہار آیا سبق اتر بڑا ہے کیا کرے سو بال سمجھا ہو. شورت دے اندر قانون کہ قانون مطلب <تصفح> پہلام اکبال بولوں گرا برسوں سنا مارا بدباب بہتر حجرات بجھا دو میں نہ خوش ہو بے زار ہوں مرمر کچھ لوں میرے لیے متی کا حرم ہار <سلام> بنا دو میرے واسطے کچی مسیحت پاؤ جی میرے نبی پاتی ہے پر ہو سب جو ہے کہنا نا حکم کا پھر نمن نہیں کرنا براد سیاست بھی ہوں والی یہ سیاست جمہوریت لانت بھی ہوں جمہوریت لانت ہے سیاست کی بات ہے بات نہیں سمجھ لگی جمہوریت شرارت ہے سیاست کی بات ہے جمہوریت شیطان نے بھیجی سیاست تو مصطفیٰ نے بھیجیے میں پورا ایک موضوع ہے جمے دلور بیان کیتا ہم موضوع دا نام ہے سیاست کا من کیستا میرا پن ان سارا گال ہی تو نہیں سنا سکتا جی نروا کھول پہ نا یہ میرا گال ہی بات باتینی موگا کھول پی یہ ہوں گہ مک سن پہ رات وجہ نہیں بھی سیاست دا مانا سمجھائیں سیاست عبادت ہے سیاست کا مانا ہے رب کا حکم آپ نے بھی چلا چلا سیاست دا کیا مانا ہے رب کا حکم تے بھی تے عبادت نہ تے جمہوریت کیا ہے وہ افلاتون سے کچھ افلاتون سے افلادون سائنس دان پرانا کہتا ہے انگریز کہتے ہیں سیاست جمہوریت کا معنی یہ ہے عوام کا دندا عوام کے ہاتھوں عوام کی پیٹھ پر توڑنا یہ کیا ہے عوام کا دندا دوسرا لفڑا ہے تو آپ لکھ کر تو آپ رائے بھول تو آپ رائے ہاتھ یہ کیا ہے ایمان ایماندار لسو ہر الیکشن تو بعد کباب کر رہا ہے الیکشن سونا ہے سیاست وہ ہے جس میں صدیق اکبر جیسا مسکین آتا ہے کتنے پیسے حضرت صدیق سدھی کا اکبر لیا پیدا ہوتا تو جمہوریہ جمہوریت کتنا لگ بھگ شرارت یہ بات کرتی قانون میں بھی سیاست میں بھی قانون بھی کافر دا سیاست بھی کافر کا فرد تعلیم بھی ایسی جس تعلیم کا خلاصہ جب نکلتا ہے تو بچے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نوزب اللہ سبا لکھ نبی ڈنگرا تو بھڑے تھے ان کی زندگی تو جانوروں سے تتر تر تھی خلاصہ نکلتا ہے اس کے ذہن میں وہ سوچتا ہے نہ جنت ہے نہ نہوبت فرشتہ ہے نہ خدا ہے نہ اسلام جیسی دولت کو کیا سب لگ پایا ہاں میں شادت کر دے مزامی ایسے بنا جہ بان نہیں بنے بے غیرتی بنے رب رسول آج عورتیں جتنا ترقی یافتہ شمار ہوئے انہیں تو کیا نظریہ چلو روزانہ یہاں سے آ گیا یہ چادر کہاں سے آ گئی چار دیواری بہت بڑا سر عورت کے حقوق مارے جاتے اسلام نے عورتوں پر چاہیے انہوں نے دفتر چڑھ تو پیسنا کنجری بن کے پیسنا نچل تو لہذا محکمہ تعلیم نے پورا نصاب ایسا دیا ہے جس میں عورت پڑھ کر کنجری تو بن سکتی ہے اور کنجر بن میں ترقی سمجھتی ہے سائیں یہ پہلی تے دوسری جماعت دیا کتاب یہ سیاں بھی پڑھ ہے کی کھڑا اتو پڑھی کا کیا پیش یہ ترقی ہے یہ انصاف ہے یہ شعور ہے یہ دانش ہے یہ سمجھداری ہے یہ معاشرت کا کمال ہے اور جو سیدہ خاتون جنت کی طرح پردے میں بیٹھی ہے مرد عزت شان بچائی بیٹھی ہے خود کما دے نہیں جنم مرد کما کر خدمت کھڑا کریں وہ نوز بنگلہ بے شعوری ہو کو بے شعور رکھنا اسلام کو بے کو شعور رکھنا اسلام دی تہذیب کو بے شعور رکھنا خود اسلام کو بے ہوش ہو دیکھتا بن دیکھ وہ بڑا رستہ وہ وہ چٹکی پہ کھڑی پیری میری ہونی دس بے پنیر ہوئے مسل بسل نیاں چاول پنری ہو امرود کا بوٹا لکشی میں اقبال آدھے جیڑی کستوری چودہ ہزار کا تولا نکلتی کن تو چی نکلتی ہرن کی کن چ نکلتی جو آپ کو مجرم جی بنتے اسلام کو غلط فریاد یہ پاری کھولی بھی دروازہ کھڑکی رات کا کھولی کھڑی ہے تورے پاس ہو گیا ہم کے بنے تھی سرو حفاظت ایمان کے لیے آیا ہوں اے تعلیم جو پڑھائی ہیکو چین سمجھنا چید خالی فرض سمجھے اندر دنیا چاہے کو علم سمجھے ہی کو شعور سمجھے ہی کو ترقی دنیا کے تائنا کا فرق ملے ملے ٹابے گسل دی ترجیح سم سم کو چاد جنت خو سمجھے ملا بھی کئی گ روپے سالت مبتلا جہاں بچتا پہنچے یہ مدرسے درگئے امریکہ یوزی آخے والے سات ڈالر سڈے ہو متن خیال ہے تو متن ایمان کام دا بچا بچا ہزار مُلنے کو سجے بتیا کیا رواں بدہر نہیں پڑا لاہور کا دربار دا خطیب اسے کا ایک کٹن پچی دسمبر دروس جمرات دو ہزار تر ح حمانا جی آنا مراد تربار دنیا ہے، کفر کو اسلام دے آن دے صبح ہے قسم کر کے آنا گا فرما سارے کتاب آدھے داون اصل مقدم محل مکاو اخبار پانی میرے کو آتے مسلمان لاکھ بادشاہ بدلو مسلمان ایمان بھی بدل سکنا جہ مضبوط یہ اپنا ایمان نہ بچے اپنی جان چل جان سبق حسین تجا ایمان اے کاندڑی ہوں ترے نام نکاندڑی ہو پانتڑی باندڑی ہوں ہم دردیا نال یا دبئی جو نہیں بہانا اخبار تعلیم بدل سکتے بدل سکتے پی ڈبلیو سنگر مسٹر پی ڈبلیو سنگر امریکہ کا کہتا ہے ان دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے لیے دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے کیونکہ مولی جڑے نا یہ دین پہ جڑے تے چل دے ہیں یہ دین اسلام ڈاٹا پٹھا رہا ہے ڈنگا ایسے ہی ڈنگا تھے اپیچا جو نہ انسانے کو مارن نہ, نہ, نہ قتل بازار گرم کرا دو نہ روزانہ ڈاکے ایسا گندا تنگا دین ہے جو مکے وچھو بندہ کلہ ٹوڑے ملک کے شام تک بنے امر سی کے اللہ تو شوائے کہیں کندی پیدر تھا خطرہ کی سال پہلے بھی ترقی گئی ہر بس چکنے لگے سو ہی پیسے پوترے کو روی نک کپیچ گو فرنڈ چاہیے آخ نہ چلو پارتیا نک ہی میں تو پلاسا نک رکھ جیسے مرضی چڑھا مولوی راہتے جو مولوی اتنا بندے نہیں مار سڑا اتنا سائنسدان جو امریکہ کے دان نے ہیرو شیما دے جاپان دم ماریا ہے وہ تیئیس مولوی او فرقے نہیں دے سکیا جہریز اچھے میں مولوی آپ خدا متا خدا اگریزوں نے خدا مراد مولوی اپنے فرقے بنا اگریزوں نے خدا بھی بنا چھوڑے نبی سبق سبک دے دے مول بھی آخ چلو مائگ نہیں ملتی ہوں مار دے کسان ملی ہے اور میں جب ڈیرا کا دکھا تقریر کو میری بچے نے سات کی سہولت کر غیر بندے غیر بندے پر تور بندہ جان تور پیر والا میں تقریر کے گیا میں بنتا ہے جی بین کا فرق حرام حلال کا قرآن کی عزت بھی تھوڑی دسیں گے فقیر تو پوری دسیں گے راست پہ لاوا راستے امریکہ کیا دوں کوئی بھی بلا واسطہ اقدام پاکستان میں تشدد کی لہر کو اٹھارے گا اور پاکستانی فوج کی یکجہتی کو ہلا کر رکھ دے گا اس لیے مناسب ہوگا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 مرد سدھا رہا ہے کیا نا سر چلایا ملنگ کیا تو کوئی کام اوکھا نہ شریف ہر پہ بیٹھا جام دیا جب تک چھوڑ جو رب ربدیف اے والا جڑے منے سے بادشاہ دے سی लुटे लुटेरा बदारत में होशी वो बादशाह महमूद जिया आते गजन होती है वह सोना तेरा भले जा मेरी इज्जत लूटें दे महमूद फरमाए हूं चलना रात होवे भावे दी दरवाजा खुलिया हो कोल हाजर थी बनी नरसास्त का इंसाफ लेना एक रात जो बड़े बंदा चुके हथीरा वेला हई महमूद दरवाजा खोलते बैठे जागता बैठे महमूद ते कोल पहुंचे دے سونا بے گاڑ تی پاتی تلوار ہاتھے پیوا بجا دوا دل. بجا دس تلوار پکڑی سر بڑے دس میں پانی گھننا پانی گھننا کچھ دیر سونا پانی کیوں منگا وے دیوا کیوں بچھا وے پر مائنے دیواہ بچھا مت بڑے جاتے پس پا وے انساف چکا برداشت نہ سونا پانی کیوں منگئی پر میں جدن بھر شکایت لا ہوں میں کون نال نال بادشاہ شانتی اے مجاہد تے خالد بن ولید جیسا آشق دے اویس کرنی جیسا کازی دے امام ابو یوسف دے اے باب فرید ورگا صوفی فقیر دے, غلام تاجر دے, تے حضور سرکار دے ورگا گلابر یار کسان جگ دے ہزور کمی کہڑی ہے دروازے تو میں کو ایک آگے چیز دیا کشمیر میں گیا کشمیر تقریر کوئی میرے کو آدھے میں تبادل نظام پیش کر میں کیا دور میں تبادل نظام نظام مولوی سے نہیں مانگا جاتا نظام کا سوال رسول سے کیا جاتا ہے نظام کوئی ملہ نہیں بنا سکتا نظام رسول بناتا ہے اور وہ بھی خدا کی مرضی کے مطابق بناتے ہیں سارے سر پہ صحیح موجود پر تاک کہیں کافر کو نظام دے آ کتاب جو, جو نکل ہدایمراہی ہدایت ہے تو قرآن کافی سمجھا کافر کافر کی تھی تمہارا تین نئے دور میں نہیں چل سکتا اس میں کمی ہے یہ ضرورت نہیں کرتا لاسرا نیا ہے دور نیا ہے ضرورتیں نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم ہن کی کرو ان کے تقاضے پورے کرو اس رنگ آپ محما ہو سادے ندی میں سکھوا لوں لوڑ نہیں کر آخر سبحان عملہ برات سبحان عملہ پھر دیکھو سی کتاب گھر کا حوالہ کٹا میں دسنا چاہتا ہوں کافرے کو لوڑ ساری ساقو کافرے کی لوڑ گوربا چوف جاند گوربا چوف تو کون ہے روس کاب کا نام ہے یورپ میں آزادی مشرا کے نسخہ نار نمبر اس کتاب کا سفا نمبر جناب جی تریسٹ چوف کا بیان مجبوری پہ بھی سن دنیا چند پڑی میںگے دن آخیا میں خراب چنگی اصل زمین رسول بن کے گزار چلو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 اسی طرح ہماری پوری قوم تباہ ہو جائے گی یہ کون کہہ رہا ہے تو چاندا کافر سے پر تگر تللا تھر تللا اج تک تللا مناسب پنکشار کی نالا نہیں ہے محمد کا طریقہ حال <تصح> <تصح> باہر نکلیا نا باہر نہیں آئے گی تو ترقی پی سو کام پیسے امریکہ تھوک رہا ہے مطلب انسان अलामा इकबाल की खुली आज खरका भेती आ गई है सियाने आदि ने खरका फेती लंका लंका हे खुड़े में खादा गया सुबहान جو اردو نہیں فارسی کلیا پار اس بھی شرا لکھن والا ڈاکٹر نسیم الفطال ان کا مطلب اللہ دیا کیونکہ کار جو ترقی اللہ سے نام نال لگتا میںرا لکھنے والا نشیم دوسرا ڈاکٹر غلام چلانی مخدو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 اقبال آ کے میں پھٹک پہ گمراہ تھی کہ کھڑا اٹھا تو سکور آپراس لکھ اعلی تعلیم لینے کے لیے کہ <تصفح> مراد جھوٹے <تصفح> آگے پھٹک کر گیا تو نتیجہ نکلا میں انسان مسلمان سے دور تھی چل میں آدمی بھی اقبال کئے بڑی اب میک بڑے کھیرا نکل سکا مجھے جلوائے دان شیر فرنگی سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ جب بال فیصلہ دے دے پڑھائی آد مسلمان یار بندہ جانور کو بھی گدا دی کسم اپنے پیو ماں منچ جو کڑی ہوتی والا بھی پچھا نہیں اما سالوں میں نہ بڑا تو خدا کی قسم کر کے آرکی والی رن کڑی ہونے بھی خیرا تو آج مسلمانے بھگو آہ پوچھتے درانوں پھول دیئے دیئے اور رول دیئے کیا والا جب بھی نہیں پہی بکھتے ملچتی کھڑی والا دے ترکی دیئے کیا کسی کھڑا ہے آخر سو رسول اوہو اکبال پہ فرمے کہ آخری حوالہی آخری حوالہ تکال آخر مقابلہ ایک سو دو سو فرز آدم و مسلمانہ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 دوسری قوم نیز تو نابود ہو جاتی ہے پہلی اور قوم غالب آ جاتی ہے یہ فرنگی بھی ایک دن نیز تو نابود ہو جائیں گے ان سے خوف نہ کھا ان کے طریقے طور نہ اپنا ان کے افطارات و خیالات کو خود پر مسلط نہ کر ان قائد و افکار کو اپنا جو تجھے تیرے دین اور اسلاف نے پیے ہیں سو کافرے کو سادی لوڑ ہے یا سادی کافرے کو لوڑ میں کو بندے بھی لوڑوں سب جب انسانیت ترقی ہو تو اسلام ہے جو ترقی انسانیت کو کرار خدا کی قسم کسی نظام دنیا کا بنیا کھڑا ہی اگ بلی بلی اگ آتش ہتا کہ اس حد تک زمانہ پڑیا کھڑا میں ہجرے شاہ مقیم گیا جان دجرا شاہ مقیم کی ایک جتی یارد کرو پانچ ست مرن گواندہ کرو لسی لیا لسی لیا لیا روزانہ لسی منگتا سی شگردا آخیا چنگا استاد جی تین پلانے لسی تو کھوتے کا پیشاب لا وہ تو میرے حالت یہی ترقی پوتے پشا